موقع پر اس موقع پر یعنی یہ میرا مقصود نہیں ہے کہ اس طرح کے دلائل کے دلائل کا ذکر کیا جائے کیونکہ یہ تو بہت ہی لمبا مضمون ہے اور اس طرح کے بہت سی باتیں ہم نے مذہب اور جدید چیلنج میں جمع کی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو صرف ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں اور ایک مثال اور جو عرب بھی چھپی تھے ابھی حال میں وہ یہ ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر مانی جائے گی اس پر لوگ مذاق اڑاتے تھے یعنی جو جدید طرف تبصد لوگ ہیں اس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں کہ دیکھو اسلام میں عورت اور مرد میں اس قسم کو فرق کر رکھا ہے لیکن حال میں ایک تحقیق ہوئی ہے جس کو ہم نے تفصیل سے نقل کیا تھا رسالہ میں غالب نافذات میں پڑھا ہوگا اس میں یہ ثابت ہوا یہ روس میں تحقیق ہوئی ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ عورت اور مرد کے حافظے میں فرق ہوتا ہے یہ مضمون چھپا تھا اف میں اس کا خلاصہ اس تحقیق کا اس کا عنوانی تھا میمورائزنگ ایبلٹی حافظ کے سلاج جی جی اچھا بین کہتے ہیں تو آپ بتائیے کہ حدیث یہ جو آیت کے الفاظ ہیں فتذکر فتظہ الخرا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری والی جو ہے وہ یاد دلائے تو یہ جو دو کا قانون ہے جب اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ یادداشت کے اعتبار سے فرق پڑ جائے تو دوسری اس میں اضافہ کر کے اس کو اختلاف بھی کر دے اور جو ثابت ہو گیا کہ یادداشت کم ہوتی عورت کی تو عین مطابق حفیظت ہو گیا یہ قانون اس طرح کی بے چیزیں ہیں جس کا یہاں اس کو دہرانے کا موقع نہیں ہے کہ اس جس سے آج کے دائی کو ایک ہتھیار مل گیا ہے کہ جدید ترین دلائل کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو زیادہ مدلل کر سکے زیادہ مضبوط بنا کر پیش کر سکے لوگوں سامنے اب میں ایک اور پہلو اس کا عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مودہ زمانے میں ایک بہت ہی عجیب چیز یہ سامنے آئی ہے کہ جو ہمارے متقدات ہیں غیبی متقدات ہیں ان کو مادی طور پر قابل فہم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مادی طور پر یعنی ایسے مادی مشینیں ایسے مادی ساز سامان بن گئے ہیں کہ ان غیبی حقیقتوں کو ہم وہ غیبی حقیقتیں انڈرسٹینڈیبل ہو گئی ہمارے لیے قابل فام ہو گئی ہمارے لیے مثال کے طور پر قرآن میں یہ خدا کا تصور دیا گیا ہے کہ وہ حج القیوم اللہ زندہ ہے اور کائنات کو سنبھالے ہوئے یعنی کہیں ہے خدا جن کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن جہاں ہے جہاں بھی وہ ہے وہاں سے کائنات کو وہ کنٹرول کر رہا ہے وہ سنبھالے ہوئے ہے اس کو تو اس کو میں یاد کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا عقیدہ تھا اس زمانے میں مادی طور پر قابل فہم بن گیا اور وہ کیسے اس چیز ذریعے سے اس کو کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول اس زمانے میں ایک بالکل ایک نئی چیز سامنے آئی جس کو کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول یعنی دور سے کنٹرول کرنا دور سے کنٹرول کرنا مثال کے طور پر بھی جو واقعہ تھا امیر کویت پر ایک بم پھٹا تھا ان کی کار میں تو وہ ریموٹ کنٹرول بم تھا یعنی وہ سڑک پر کہیں رکھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی جو کہیں میل بیٹھا ہوا ہے وہیں سے وہ کنٹرول کر رہا ہے اس کو وائرلیس کے ذریعے سے بیچ میں کوئی تار نہیں ہے وہ بم کیا اور اس انسان کے درمیان کوئی تار نہیں ہے لیکن ریڈیائی لہروں کے ذریعے سے وہیں سے وہ کنٹرول کر رہا ہے اس بم کو کب پھٹے وہ بم ریموٹ کنٹرول بم سے بن گئے ہیں خلا میں جو اڑتے ہیں یعنی جو مشینیں انسانی جو خلا میں گھومتی ہیں اب جانتے ہیں کہ زمین سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ان کا پنکھا اگر کھلا نہیں ہے تو باوجہ کے ان کے درمیان کوئی تار نہیں ہے لیکن ریڈیائی کنٹرول کے ذریعے سے اس پنکھے کو کھول دیا جاتا ہے جو کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول کیونکہ آج بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان انسانی سطح پر دور سے کنٹرول کر رہا ہے جس کو بغیر اس کے کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی کوئی ربط ہو کوئی تار ہو ابھی ایک خبر آئی ہے اس میں اخبار میں جاپان کے بارے میں کہ جاپان میں ایسے سامان بنائے گئے ہیں کہ اس کو اپنے گھر میں लगा لگا आप آپ گھر سے باہر چلے گئے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے ایک भी بھی نہیں ہے گھر میں آپ باہر چلے گئے اب آپ کو جا کر ایک چھپا ہوا ہو رہا ہے کہ آپ نے باہر کے گیٹ کا تالا بند کیا نہیں بند کیا ہے فرض کیجیے آپ کوئی شپہ ہو رہا ہے آپ وہاں سے ٹیلیفون کریں گے اپنے گھر جب گھر کوئی موجود نہیں ہے اور کمپیوٹر آپ کو کو کمپیوٹر وہ کر کے چیک کر کے بتائے گا کہ تالاب بندھے کا نہیں بندھا یعنی گھر میں کوئی موجود نہیں ہے کوئی شخص موجود نہیں لیکن وہ جو اکوپمنٹ لگائے گئے ہیں وہاں تو آپ ٹیلیفون کریں گے وہ ٹیلی ٹیلیفون ریسیو کریں گے وہ مشین وہ مشین چیک کرے گی کہ تالاب بندھے کا نہیں بندھے اور وہ آپ کو بتائے گی کہ تالاب بندھے کا نہیں بندھ یعنی سگنل کی زبان کوڈ کی زبان میں بتائے گی ایسی ہی اس میں یہ تھا کہ آپ گھر بند کر کے چلے گئے تھے اب آپ کو واپس آنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ واپس آنے سے پہلے ایئر کنڈیشنر چالو ہو جائے ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ آپ پہنچیں تو چالو ہو چکا ہو یعنی گھر کی فضا بدل چکی ہو یعنی گھر جب داخل ہوں تو وہ ٹھنڈا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ گرم ہو چالو کرنے کے بعد یا وہ گرم ہے کچھ دیر کے بعد وہ صحیح ہو تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہنچنے سے پہلے پہلے وہ ایئر کنڈیشنر چالو ہو کر تو اس کی فضا صحیح ہو چکی ہو تو آپ فون کریں گے وہاں سے ٹیلیفون پر آڈر دیں گے اور کمپیوٹر وہاں کا کنڈیشنر کو چالو کر دے گا بغیر اس کے گھر میں کوئی موجود ہو یہ ہے ریموٹ کنٹرول تو وہ الحی القیوم کا جو عقیدہ ہمارا ہے تو پہلے تو صرف عقیدہ تھا لیکن آج وہ مادی طور پر قابل شان بن گیا ہے مادی طور پر قابل سام بن گیا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا ایک مثال کے طور پہ یہ قرض کیا تھا اسی سے دوسری چیزیں آپ کا فرما سکتے ہیں اب ایک بات اور ہے اس لوگ کے سلسلے میں اس کے سلسلے میں کچھ بات حرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بات کو کہنے کا انداز بات کو کہنے کا انداز ہر زمانے میں بات و کہنے کا انداز ہوتا ہے ہر زمانے میں اسی اسی زبان میں انسان اس کو پکڑ پاتا ہے اگر اس سے مختلف زبان استعمال کرے تو پکڑ نہیں پائے گا میں اپنا ذاتی مثلاً ایک واقعہ عرصہ کروں مثلا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دین میں معیار حق جو ہیں وہ اللہ ہے اور رسول ہیں اور اصحاب رسول ہیں جو چیز اللہ کی طرف حکم آیا ہو جو رسولان فرمایا ہو یا جو صحابہ ثابت ہو وہ معیار حق ہے ہمارے اس سے ہم خلاف نہیں جائیں کبھی بھی یہ قابل تنقید نہیں ہے ہم قرآن پر تنقید نہیں کر سکتے حدیث پر تنقید نہیں کر سکتے صحابہ سے کوئی ثابت ہو جائے اس پر ہم تنقید نہیں کر سکے کر سکتے تو کیا یہ تین چیزیں معیار حق ہیں ہمارے یہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس بات کو ایک کہنے کا انداز یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دین میں تین معیار حق ہیں خدا اور رسول اور اصحاب رسول ایک سال سے بات ہو رہی تھی تو میرے زبان سے یہ نکلا یہ الفاظ کہ خدا رسول اصحاب رسول اور اس کے بعد فل اسٹاک تو یہ تم انگریزی تعلیم تو رکھتے تھے فل شور اس کو پکڑ لیا ہو لفظ فل اسٹاف کو جتنا لفظ پکڑ پائے اس لفظ کو اتنا پکڑ نہیں سکتے تھے یعنی معیار حق یا حجت وغیرہ الفاظ سے ان کے ذہن میں اتنا اعتزاز نہ پیدا ہوتا اتنی حرکت نہ پیدا ان کے دماغ میں یا اتنا عقص نہ کر پاتا ان کے دماغ میں جتنا جملے سے وقت کیا انہوں نے کہ خدا رسول اصحاب رسول اور اس کے بعد فل اسٹاف تو یہ طرز کلام ہے جو اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے تو اس اس پہلو سے اگر میں یہ کہوں کہ اسی بات کو لفظ بدل کر کہنا پڑتا ہے جو بات مطلوب ہے اور اس بات میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا قیامت تک اسی بات کو لفظ بدل کر کہنا پڑتا ہے اسلوب کے معنی اس پہلو سے جو میں اب عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ لفظ بدل کر ہم کہہ سکیں اسی بات کو مخاطب کی رائے سے جو لفظ مطلوب ہے وہ ان لفظوں میں ہم کہہ سکیں تو میں چند مثال عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایمان خدا کی معرفت کا نام ہے سبھی لوگ یہ الفاظ بولتے ہیں بولتے رہے ہیں کہ ایمان خدا کی معرفت ہے لیکن آج کے انسان کے سامنے اگر یہ الفاظ بولیں اس لیے خبر کہ ایمان خدا کی ڈسکوری ہے ایمان خدا کی دریافت ہے تو زیادہ اپریشیٹ کر سکے گا وہ آج کا انسان یعنی ان ایمان خدا کی معرفت ہے کہیں تو اتنا زیادہ اس کے ذہن کو جھٹکا نہیں لگے گا اتنا زیادہ نہیں لگے گا جب کہ بہت ہی عمدہ لفظ ہے معرفت اس میں شک نہیں کہ لغت کے اعتبار سے نہایت ہی عمدہ لفظ ہے معرفت لیکن آج کے انسان جو اس سے اتنا آشنا نہیں ہے لفظ معرفت سے لفظ عرفان جی سے جتنا کہ دریافت سے وہ آشنا ہے ڈسکوری سے آشنا ہے خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ سائنسی ڈسکوریز نے ایک تاریخ کر دی ہے ڈسکوری ڈسکوری میں زبردست قسم एक ایک ایک مانویت پیدا ہو گئی ایک کتاب میں نے پڑھی ابھی حال میں تو اس میں, اس میں یہ دکھایا کہ میرا ہیرو ڈسکور ہے, ہے کہ جو ڈسکوری کرنے والا بھی میرا ہیرو میرا مان ہے کہ دور کا ہیرو میرے سے براد وہاں دور दौर ہیرو مجھے دکھایا کہ اس دور میں جو ڈسکوری کرتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے تو ڈسکوری کے لفظ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ایمان خدا کی ڈسکوری ہے تو فورس کے اندر ایک احتجاج پیدا ہوتا ہے اس کو پوری گہرائی کے ساتھ پا لیتا ہے تو ایمان خدا کی معرفت ہے عین صحیح جملہ ہے لیکن اس کو لفظ بدل دیجئے کہ ایمان خدا کی ڈسکوری ہے آج کا انسان سے زیادہ اثر گا اس طریقے سے مثلا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی الحمہ ارن اشیاء کما ہے ایک لمبی دعا ہے اس میں کئی الفاظ ہیں اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ ارن الشیا کمایا خدایا ہم کو چیز کو ویسے ہی دکھا جیسی کہ وہ ہے اللہ ہمہ اشیاء الشیا اب آج کے انسان سے اگر آپ یہ کہیں صرف اس کا ترجمہ کریں تو پوری طرح سے وہ سمجھ نہیں پائے گا لیکن اگر آپ اسے یہ کہہ دیں کہ اس میں آبجیکٹیوٹی کی دعا کی گئی ہے کہ ہم آبجیکٹو طور پر چیزوں کو دیکھ سکیں تو فلفور اس گہرائی کو پالے گا فلفور اس گہرائی کو پالے گا حالانکہ ارین الشیا کمایا میں ساری بات موجود ہے لیکن وہ زبان میں نہیں جو زبان آج کا انسان جس سے ہے، جس سے آشنا ہے جس میں وہ بولتا ہے جس میں سوچتا ہے وہ اسی بات کو کہ اللہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ خدایا نے اشیاء کما ہے، مجھ کو چیزوں کو ویسے ہی دکھا جیسے کہ وہ ہیں تو اس کو اگر آپ یوں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے میں مجھے آبجیکٹیوٹی دے مجھے آبجیکٹیو طور پر چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت دے تو فل فراق میں سمجھ لوں کہ بڑی ایک گہری دعا ہے اس کی دعا گہرائی کو پالے گا سے زمرسن رسول کا ایک کام قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تسکیہ تسکیہ بتایا گیا ہے کام تو تسکیہ کا لفظ بہت ہی بامانہ ہے نہایت ہی ہے بہت ہی گہرائی اس کے اندر ہے لیکن آج کا انسان اس سے اکوائنٹ نہیں ہے اس سے آشنا نہیں ہے تو اس ویسے اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا مطلب ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو باشور بنانا تو پھر اس کی معنویت کو پالے گا نیو یعنی ذکیم کے معنی یہ ان لفظوں میں اگر, اگر وضاحت فرمائیں آپ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی اعتبار سے باشور بنانا دینی اعتبار سے ایجوکیٹ کرنا تو اس کی ساری معنویت کو کھل جاتی تھی جب کہ سے معنویت کھلتی نہیں تھی یعنی میرا کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ جو الفاظ ماضی سے استعمال ہوتے آئے ہیں ان الفاظ میں بلا چکا لغت کے اعتبار سے ساری معنویت موجود ہے لیکن دعوتی قدر و قیمت کے اعتبار سے ہمیں لفظ بدلنا پڑے گا تاکہ آج کا انسان زیادہ گہرائی کے ساتھ ان معنی کو عکس کر سکے صرف دعوتی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے ان یعنی مخاطب کو متاثر کرنے کے اعتبار سے اہمیت ہے ایسا نہیں کہ ہم اپنے متن میں الفاظ بدلنے کی کوشش کریں مطلب جو الفاظ ہیں یعنی قرآدین جو الفاظ ہیں وہ تو وہی رہیں گے وہ مقدس الفاظ ہیں اس میں تبدیل نہیں کیے گی لیکن سامنے کے مخاطب کو سمجھانے کے لیے اس کو متاثر کرنے کے لیے ہمیں لفظ بدل بدل کے بولنا پڑے گا تاکہ بات رخص کرے تاکہ متاثر ہو اچھے طریقے سے اس طریقے سے مسنگی کے حدیث میں ہے قرآن کے بارے میں کہ لکل آیت منہا ظہر و بطن قرآن کی حرایت کا ایک ظہر ہے ایک پتن ہے ایک ظاہر ہے ایک اندر لکھ ال آیت زَهْرٌ زہر اسی کو اگر, اگر, اگر یوں کہہ دیے آپ کہ ایک چیز لائن میں ایک چیز بٹوین دا لائن ہے تو آپ کو سمجھ لے گا کیا کہنا ہوگا بات وہی ہے لک الع آیت زَهْرٌ زہرن وہی بات ہے لیکن آج کا انسان اس کو لائن اور بٹوین دا لائن اس کا الفاظ بولتا ہے سطور اور بن سطور کا الفاظ بولتا ہے تو آپ کہیں قرآن کے کچھ بات میں ہے کچھ بن میں ہے کچھ لائن میں ہے کچھ بٹوین لائن ہے تو فوراً اس کے معویت کو پالے گا اسی گہرائی میں پہنچ جائے گا تو یہ ایک بہت لمبی لمبی بات ہے اس کی بہت ساری مثالیں اس سستے میں پیش کیا سکتی ہیں لیکن آپ حضرات کے لیے اتنا کافی ہے پھر بھی چند ایک بات اور مرض کروں مثلاً یہ آیت میں عرصے سے پڑھتا تھا یہ آیت مجھے بہت ہی محبوب ہے میری آیت یہ کہ علاح کے عبداللہ سیاتم حسنات یعنی کیسا عجیب ہے یہ آیت جو غور مائی اس پر کہ علاء کے عبداللہ سیاتم حسنات یعنی فرما رہے ہیں کہ اللہ اہل ایمان کے سیات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا یعنی کیسی عجیب رحمت و خدا ہے کہ جو سیہ ہے وہ حسنا بن جائے یعنی برائی جو ہے بھلائی کے خانے میں لکھ دی جائے کیسی ع عجیب چیز ہے یہ تو یہ آیت میری بہت محبوب آیت ہے یہ تو میں اکثر پڑھتا تھا اس کو تنہائیوں میں لیکن ابھی حال میں میں نے ایک چیز پڑھی تو ایک عجیب ایک تھرل پیدا ہوا ایک یعنی اس کو ایک اسلوب جدید میں پا کر کے عجیب تھرل پیدا ہوا وہ جو نفسیات کا جو عالم ہے ایڈلر الفریڈ ایڈلر بہت مشہور چند جو بڑے ستون نفسیات میں ان میں سے ایک یہ ہے اس کی کتاب ہے دا انڈیویژل سائیکالوجی نے فرد کی نفسیات تو اس میں یہ اس کی آخری کتاب ہے وہ کہتا ہے اس میں کہ میں نے انسان کا مطالعہ زندگی پر کیا زندگی پر انسان کی نفسیات کا مبالعہ کیا اور انسان کے دماغ کا مبطہ کیا تو سب سے عجیب چیز جو میں نے پائی وہ کیا ہے انسان کے بارے میں یہ لکھتا ہے وہ انسان کے بارے میں سب سے انوکھی چیز میں جو پائی وہ کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہے کہ دیر پاور ٹو ٹرن اے مائنس انٹو اے پلس دیر پاور ٹو ٹرنس انٹو پلس انسان کی یہ صفت کہ وہ اپنے نہیں کو ہے میں تبدیل کر سکتا ہے انسان کی یہ صفت کہ وہ اپنے نہیں کو ہے میں تبدیل کر سکتا ہے دیر پاور ٹو ٹرنس انٹو اے پلس دیکھیے یہاں بالکل وہی بات جو آیت میں ہے آیت میں جو بات ہے وہ یہاں رہی انسان کو اللہ تعالی نے ایسے عجیب و غریب نعمتوں سے نوازا ہے ایسے عجیب غریب امکانات کھولے ہیں انسان کے لیے ایسے عجیب غریب مواقع انسان کے لیے فراہم کر دیے کہ وہ اس کی سیاحت بھی حسنات بن جائے اس کا ماند بھی پلس بن جائے اس کا نہیں بھی ہے بن جائے हم. تو وہی آیت آیت میں جو الفاظ میں پڑھتا تھا کہ یعنی عبد اللہ سیاحتی مسنات جب ان میں پڑھا تو ایک عجیب پھر پتہ ہو گیا کہ انسان کے بارے میں اٹلر کا کہنا کہ دیر پاور پلس تو اس کو اس آیت کی تشریح میں جب آپ اس, اس کو ایڈ کر کے اس کا اضافہ کر کے اس کی تشریح فرمائیں تو آج کا انسان زبردست اس پر جھٹکا لگے گا کیا ہے قرآن یہ بات لکھی ہوئی ہے اتنی گہری بات لکھی ہوئی ہے قرآن میں اسی طریقے سے بہت چیزیں ہیں جس کو ہم ایک محض ایک یعنی عقید مندی میں پڑھ لیتے ہیں صرف عقید مند نہیں پڑھ لیتے اس میں بہت ہی گہری بات کوئی موجود ہوتی ہے جو آج کے انسان کو بہت اپیل کرنے والی ہے مثال کے طور پر حدیث سیرتی کتاب میں میں نے پڑھا کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے ہجرت حبشہ تو حبش کے لیے آپ جانتے ہیں کہ مکے میں لوگوں نے بہت ستایا بہت پریشان کیا توجہ نے فرمایا کہ تم لوگ حبش چلے جاؤ وہاں پر بادشاہ ایسا ہے وہاں چلے جاؤ تو مختلف الفاظ جو آتے ہیں کتاب میں سیرتی کتابوں میں تو اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ تفر رقوف لرض وَن اللہ سہج باؤکم مہاجرین حفشہ صاحب نے فرمایا کہ تفر رقوفِ الارض وَن اللہ سج باؤقم زمین میں منتشر ہو جاؤ مطلب عرب سے اور جگہ چلے جاؤ زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ عن قریب تم کو دوبارہ جمع کرے گا یہ ہے ففر رکو فلط بن اللہ اب اسی کو اگر لفظ بدل دیجیے یعنی یوں اگر پڑھیں آپ تو عقیدت مندانہ طور پر پڑھ تو گزر جائیں گے آپ ایک عقیدت مندانہ طور پر روایتی طور پر گزر جائیں گے لیکن اگر اس کو لفظ بدل دیا تو معلوم کے زبردست حکمت چھپی ہوئی اس کے اندر عدم شان حکمت وہ لفظ کیا یعنی میں اس پر غور کرتا رہا غور کرتا رہا تو میرے ذہن نے کہا کہ اس کو لفظ بدل کر یوں کہیں کہ بر اپنے کو نشانے سے ہٹا دو بر اپنے کو نشانے سے ہٹا دو زبردست روزہ کھل گیا یعنی ان کی ضد ان کا تعصب ان کی ہردرمین اور یہ جو مزاج ان کا آ گیا ہے چھجلاٹ تو اس کی وجہ سے کچھ سن نہیں رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں تو بر وقت اپنے کو نشانے سے ہٹا دو پھر حالات معدل ہوں گے حالات خوشگوار ہوں گے اور وہ وقت آئے گا تو ہماری باتوں کو سنیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کھل حد اب ہوا تو انہیں لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا ہزاروں کی تعداد تو تفر رک و ان اللہ سجمعم زمین من جاؤ اللہ پھر دوبارہ کو جمع کرے گا لفظ بدلے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بر وقت اپنے کو نشانے سے ہٹا دو کتنی گہری بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اگر غور کیجیے تو. تو بہرحال یہ چند مثالیں تھیں بات کو واضح کرنے کے لیے خلاصہ یہ ہے چند لفظوں میں خلاصے کو میں دہرا دوں کہ پہلی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں بلا شبہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے یہ ہمارا متفقہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ساری امت میں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کار نبوت باقی ہے یعنی رسالت اگر اگرچہ ختم ہو گئی لیکن کار رسالت باقی ہے یعنی ختم نبوت کے بعد یہ امت مقام نبوت پر ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جب ہم کو وہ کام کرنا ہے جو نبی کیا کرتے تھے تو ہم کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو نبی اختیار کرتے تھے تو بہت سے باتوں میں سے ایک بات یہ آداب دعوت شرائط دعوت اور طریق دعوت کے سلسلے میں قرآن میں بھرا ہوا ہے بہت ساری باتیں ہیں حکمت ہے مصن صبر ہے موجود حسنہ ہے وغیرہ وغیرہ اس میں سے ایک بات ہے لسان قوم میں خطاب کرنا لسان قوم میں خطاب کرنا تو لسان قوم کا ایک مطلب یہ ہے کہ سیدھا سادہ یعنی پہلا مطلب کہ ان کی زبان میں بولنا ہندو قوم ہے تو ہندی میں بولنا جرمن قوم ہے تو جرمن زبان میں کلام کرنا فرانسیسی ہو تو فرنس زبان میں کلام کرنا ایک سیدھا زیادہ مطلب یہ ہے دوسرا مطلب اسی کے ساتھ یہ بھی لازمی طور پر ہے کہ اسلوب کی رعایت صرف زبان ہی میں کلام کرنا کافی نہیں ہے بلکہ جس اسلوب کی سے وہ آشنا ہوں جس اسلوب کو زیادہ پسند کرتے ہوں جس اسلوب کی عظمت ان کے ذہنوں پر قائم ہو اس میں کلام کرنا مثلاً دور حاضر میں سائنٹیفک اسلوب کی عظمت ہے سائنٹیفک اسلوب کی عظمت ہے اب اگر ہم شاعرانہ اسلوب میں کلام کریں تو مذاق بن جائے گا جیسے ایک وکیل صاحب تھے تو مقدمے کے لیے کھڑے ہوئے ایک مالی مقدمہ تھا تو فریق ثانی جو تھا اس کا نام باقی تھا تو انہوں نے کہا کہ جج سے کہ حضور اسی سے ثابت ہے کہ ہمارا ہمارا ہم مقدمہ کہ ان کا نام باقی ہے اس معنیٰ ہمارا پیسہ باقی ہے ان کے ذمے تو جج نے کہا کہ مسٹر وکیل یہ عدالت ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے مشاعرے کی جگہ نہیں ہے مطلب یہ کہ جو کلام جہاں اہمیت رکھتا ہے جج کی عدالت میں قانون کی زبان اہمیت رکھتی ہے شاعری کی زبان اہمیت نہیں رکھتی ہے یہ تو شاعری کی زبان ہے تو باقی ہے ان کا نام اس لیے ہمارا باقی ہے ان کے ذمے جو شاعری ہے تو اس زمانے میں اگر سائنٹیفک اسلوب کی اہمیت ہے تو ہمیں بھی سائنٹیفک اسلوب بھی کو اختیار کرنا پڑے گا خطابت کا اسلوب شاعری کا اسلوب تمثیل کا اسلوب اس زمانے میں اگر اختیار کیا گیا تو دعوت کے حق ادا نہیں ہو ہوگا حجت تمام نہیں ہو ہوگی دوسری بات یہ تیسری بات یہ ہے کہ دور جدید میں نئے قسم کے دلائل انسان کو حاصل ہوئے ہیں نئے قسم کے دلائل یعنی جو دلائل کے زمین و آسمان ادھر چھپے ہوئے تھے جن کو قرآن میں آیات کہا گیا ہے نشانیاں نشانیاں جو نشانیاں کائنات میں چھپی ہوئی تھیں ان نشانیوں کو خدا نے ظاہر کر دی قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس پر بنایا ہے کہ یہ کائنات خدا کے بات کی دلیل بن گئی ہے خدا کے وجود کی دلیل خدا کی والی باتوں کے صداقت کی دلیل جو متقضات اسلامی ان کی سچائی کی دلیل ان باتوں کے لیے کنا دلیل بن گئی ہے تو وہ دلائل قدیم زمانے میں محض سادہ امداد میں لوگوں کو معلوم تھے سادہ انداز میں معلوم تھے اس زمانے میں وہ دلائل زیادہ گہرائی کے ساتھ معلوم ہو گئے یعنی زیادہ دور تک خردوں اور دوربینوں اور نئے نئے آلات کے ذریعے سے متعلق کیا گیا ہے تو زیادہ دور تک انسان دیکھ سکا ہے مثال کے طور پر زمانے میں ہم آپ دیکھتے تھے آسمان کو تو بمشکل دس ہزار ستارے ہم دیکھ پاتے تھے ننگی آنکھ سے انسان دس ہزار زیاد ستارے زیادہ نہیں دیکھ پاتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جدید دوربینیں جو ہیں ان سے بلینز بلینز آپ ستارے دیکھتے ہیں بے شمار ستارے آپ دیکھتے ہیں حتیٰ کہ جن ستاروں کو انسان ایک سمجھتا تھا وہاں کئی کے ستارے ہوتے ہیں کیا ہم دوربین سے دیکھتے ہیں تو تو ہماری نگاہ اتنی بڑھ گئی ہے تو خوردین اور دوربین اور جدید آلات نے ہم کو جو مزید دکھایا تو دلال میں ہو اس ابھی ایک کتاب ہماری یہ ضف السلام یہ ہماری لڑکیاں ہمارے لندن سے لائے ہیں اس کا نام ہے دا انٹیلیجنٹ یونیورس میں نے کہا بہت ہی عجیب غریب کتاب ہے وہ اس کا نام ہے دا انٹیلیجنٹ یونیورس ذہین کائنات جس کائنات کے بارے میں اب سے پچاس برس پہلے یہ کہتے تھے کہ مادی کائنات یعنی جامد مادی بیاقل کائنات آج کا ایک سائنسداں فرڈ ہائر مشہور سائنسداں ہیں وہ اس نے کتاب لکھی ہے دا انٹیلیجنٹ کا نام یہ دور کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ جس مادے کو صرف مادہ کہتے تھے جس مادے کو جامد اور بے عقل چیز کہتے تھے آپ بے شور چیز کہتے تھے وہاں شور کی کرفمائی وہ دکھائی دے رہی اس کتاب کو نام ہی اتر رکھا ہے دا انٹیلیجنٹ یونیورس ذہین کائنات تو یہ جو نئے ذرائع سے ہم نے آئے ہیں ان ذرائع کو ہمیں استعمال کرنا یہ اسی میں شامل ہیں جب تک یہ باتیں ہم نہ کریں اس وقت تک خود آج کے قوموں پر تمام نہیں نہیں ہوئی. اسی میں سے ایک ضمنی شعبہ یہ بھی تھا جو میں نے مثال نے عرض کی کہ دور جدید میں اللہ تعالیٰ نے مانوی حقیقتوں کی مادی تمثیلات قائم کر دی مثلا اللہ تعالیٰ دور رہ کر کائنات سے کنٹرول کر رہا ہے زمین کائنات کو اس کی ریموٹ کنٹرول سسٹم ریموٹ کنٹرول سسٹم اس کی تمصیل قائم کر دی ہے خود دماغ اللہ تعالیٰ کا دماغ ہے کہ ساری کائنات کو وہ اپنے دماغ میں رکھیں گے اور ایک ایک ذرے سے واقف ہے اس کا ایک چھوٹا نمونہ اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر کی شکل میں قائم کر دیا ہے یعنی کمپیوٹر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دماغ کی ایک چھوٹی سی تمشید ہے آپ جانتے ہیں کمپیوٹر میں عربا عرب سوالات بھر دیے جاتے ہیں اور جس جن سوالات کو حل کرنے کے لیے ایک سو آدمی مدت راست کام کرتے ہیں ان کو منٹوں سے منٹوں حل کر دیتا ہے تو خدا کا جو عظیم شان دماغ ہے اس میں تی بڑی کائنات کہ ایک ایک ذربہ ایک ایک محفوظ ہے اور حربا علم اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک چھوٹی تمثیل اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر شرم میں دکھا دی ہے یہ سب حقائق غیبی کی مادی تمثیلات ہیں یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کمپیوٹر جو ہے وہ بدل ہے اس کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غیبی حقائق ہیں ان کی ظاہری تمثیلات ہیں یعنی انڈرسٹینڈیبل بناتے ہیں یہ معوی حقائق اس لیے بہترین لفظ ہے انڈرسٹینڈیبل بنانا یعنی قابل فو بنانا جو حقیقت ہم دیکھ نہیں رہے راک نہیں کر پاتے ان تو چھوٹی سطح پر, اور دینے والی سطح پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ڈیمنسٹریشن دے دیا تاکہ ہمارے لیے وہ انڈرسٹینڈیبل ہو سکے تاکہ ہم قابل فہم ہو سکے تو بالی چند باتیں تھیں اب میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو خوڑ